السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب ہم جس مہینے کے آخری دنوں میں ہیں رجب ہے یہ حرمت کا پہلا مہینہ ہے اس کے ایک ماہ بعد یعنی شابان کے بعد مہینوں کا سردار رمضان المبارک آتا ہے پھر اس کے ایک مہینے یعنی شوال کے بعد حرمت کے تین مہینے لگاتار دو سال کے آخر میں ذلقادہ اور ذیل اور تیسرا جو ہے وہ اسلامی سال کے آغاز میں محرم کے نام سے آتا ہے پھر اس کے بعد پانچ مہینے صفر ربیع ربیع السانی جمعہ الولہ اور جما دا یہ پانچ مہینے اور پھر رجب آتا ہے اللہ تعالی نے بارہ مہینے خود مقرر کیے ہیں انعدت شہور اتنا آشارا شہر تھا چار حرمت والے ہیں ہر سال کے بارہ مہینوں میں اور ہر مہینے کے انتیس تیس دنوں میں اور ہر دن کے چوبیس گھنٹوں میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ چیزوں کو اپنانا ہے کچھ کو ہم نے چھوڑنا ہے لیکن امت مسلمانیں کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے دلیل لے کے کام اپنانے لینے اور منتخب کرنے کی بجائے اپنی مرضیاں شروع کر رکھیں اور حد یہ ہو گئی ہے کہ ہر مہینے میں اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ اللہ کی پناہ میں بندے کو آئے بغیر حفاظت نہیں مل سکتی اور جو کر رہے ہیں وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہم نہیں کی کر رہے ہیں ہم بھلائی کر رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ کام غلط ہے تو جواب آتا ہے جی ہر چیز پہ بدت ہو گئی ہے کریے کی دعا بھی بدت رات کو جاگیں تو بدت دن کو روزہ رکھیں تو آپ بدت کہہ دیتے ہیں کوئی چیز کھانے لگے تو بدت کچھ پینے لگے تو بدت جائیں تو جائیں کہاں عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدت کے فتوے لے کے اہل الحدیث بیٹھے یہ انسانوں کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے بھائیو آج اسی حوالے سے ہماری ملاقات ہے اور ہم انشاءاللہ تھوڑا فرق کریں گے حقیقت واضح ہونے چاہیے احباب کا یہ شکوا کہ یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے بھائی یہ سنیے جو چیز دو باتوں سے ثابت ہو جائے دو دلیلیں اس کا پروف دے دیں ہر خطبے میں محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دلیل کیا ہے خیر الحدیف کتاب اللہ لوگوں جو بھی کام کرنا ہے جس سے رکنا ہے وہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ اس پر سب سے بہترین خطبہ سب سے بہترین دلیل سب سے بہترین گفتگو سب سے زبردست اور کمال کی آسمان سے تشریح اگر کوئی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے خیر الحدیث کتاب اللہ اگر اس سے کچھ ملتا ہے تو بھلائی خیر الحدی حدی و محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ادا کتاب اللہ کے بول جو بولتی ہے وہ اس کو جو ہستی تول کے دکھاتی ہے وہ محمد رسول اللہ, اللہ وسلم لہٰذا کوئی طریقہ کوئی سنت کوئی ادا کوئی کیف کوئی حید کوئی طریقہ کوئی سلیقہ کوئی انداز جو محبوب کے اس سے مل جائے اور آپ کی طریقت سے مل جائے اس سے اچھی ادا کوئی نہیں اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں وہ آپ اپنائیں یہ دو چیزیں دلیل ہیں یہ آپ کے لیے دلیل ہے پرانے مجید بول کے کہہ دیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تول کے کہہ دیں آپ کر کے دکھا دیں کوئی آپ کے سامنے کرے آپ اس کی رپورٹنگ کے بعد اس پہ تقریر فرما کے اسے پسند کر لیں یا چپ ہو جائے آپ علیہ سلاد وسلام کی سیرت سے متعلقہ کوئی بات ہو وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لینا چاہیں لے سکتے ہیں جس کو چھوڑا ہے آپ چھوڑیں گے یہ ہے دین لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی دنیاوی معاملات کو بدت نہیں کہتے دنیا کے اندر جدتیں اور ہیں اللہ نے رکھی ہیں اور نئی سے نئی چیزیں وہ لمال تعالیٰ ہوں تمہارے علم میں بھی نہیں جو نئی سے نئی ایجادات آتی چلی جائیں گی بنتی چلی جائیں گے آپ اپناتے چلے جائیں گے لہذا جب بات دین کی ہو رہی ہوتی ہے تو میرے دوست بیچ میں دنیا کی مثالیں لے کے سر جی پھر آپ ایسے کریں سائیکل پہ نہ چڑھا کریں آپ کے دور میں نہیں تھا بدت ہے بائک پہ مت بیٹھا کریں بدت ہے کار پہ گاڑی پہ جہاز پہ سواری مت کیا کریں تب نہیں تھی بدت ہے پیپسی مت پیا کریں تب نہیں تھی بدت ہے پنکھے مت چلایا کریں تب نہیں تھے بدت ہے میرے دوست مسئلے کو سمجھ حقیقت کو دیکھ باتوں کو گڑ مڈ کر کے ادھر کی ادھر کر کے تو جو مرضی نے آ کر لیکن دین کتاب و سنت کا نام ہے ما ان ضلع کم مر ربی کم ولا تبھی او مندو نے ہی او لیا دین کے معاملے میں محبوب علیہ السلا تو السلام دین مکمل کر کے گئے آپ اپنی مرضی سے کچھ نیا لا کے اسے دین کہیں تو یہ زیادتی ہے کون کہہ رہا ہے میں نہیں محبوب کہتے ہیں وہ شرر عموری ساتھ ورا. دنیا میں آپ اسے اچھا سمجھ کے بھلائی سمجھ کے بہت زبردست سمجھ کے با کمال لازوال سمجھ کے علماء کے فتوے اور ہلا شیری سمجھ کے بلے بلے اور داد لیتے ہوئے کریں محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ دین میں جن نئی چیزوں کو دین سمجھ کے داخل کیا گیا ہے دنیا کی بدترین چیزیں یہ ہیں یہ ختم نبوت کی موہر ہے یہ ختم نبوت کی مہر ہے محبوب کہتے ہیں بدترین کام ہے اور جو دین میں نئی چیز ہو بدترین ہو وہ کیا ہے وہ گل مہدا ستیم بدا یہ دین میں جدت کے نام پہ جو جو آپ انٹر کر رہے ہیں یہ بدت ہے وہ کل بدا دن بدت کی یہ خوبی ہے کہ بندے کو راستے سے اتار لیتی ہے یہ دین کی موٹر وے پہ سراطے مستقیم پہ نہیں رہنے دیتی یہ کھینچ لیتی ہے دائیں بائیں وہ کل بدا دن گمراہ کر دیتی ہے اور یہ گمراہی اسے جنت سے کتنی دور لے جاتی ہے وہ کل زلال فنار فن اس کی رائے اس کے دروازے جنت کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں اور یہ جہنم کی طرف اس گہرے گڑوں میں لے کے جاتی ہے اور آگ میں لے کے جاتی ہے حضرات دنیا کا کوئی مسلمان کوئی انسان اتنا جری اور اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سلنڈر والا چولا جلا کے اس پہ بیٹھے یا کہیں لکڑیوں کو آگ لگا کے اس پہ بیٹھے یا کوئلوں کے اوپر سے گزرے یہ انسان تکلیف محسوس کرتا ہے اس سے بڑھ کے رحمت اللہ عالمین اور کیا کہیں انہی تین چیزوں کے مابین آج ہماری مثالیں ہیں اور کتاب و سے اس کی دلیلیں ہیں اللہ کرے حقیقت سمجھ آئے بھائیو گفتگو کا مقصد کسی کو گرانا اور کسی کو اٹھانا اور بلند کرنا کسی کو ہار کی طرف لے جانا کسی کو جتوانا مقصد نہیں ہے مجھے اپنی لائف آپ احباب کو اپنی لائف اپنا مستقبل قبر نشر حشر کی بھی فکر کرنے یہ جو مشہور ہے کہ جناب آپ نے سب بدت کہہ دی ہے نہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو چیز مقرر کر دیں ہم اس سے کبھی نہیں روک سکتے پوری دنیا میں ایک بھی آل الحدیث آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو اس سے روکے مثال لیجئے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے کوئی اہل الحدیث آپ کو کہے کہ جناب آپ سوئے نہیں یہ سونا بدت ہے نہیں کہہ سکتا کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عادت مبارکہ کیا تھی کانا یکر کمل الشائی ودیث میرے اور آپ کے محبوب علیہ سلط وسلام کی عادت یہ تھی عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں فرماتے تھے اللہ کے کوئی ایمرجنسی کوئی ضروری کوئی مجبوری ہے کوئی کاروان کا معاملہ ہے کوئی واضح نصیت ہے کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے جیسے آپ رات اٹھ کے ہررا کی طرف گئے یا آپ کے امور ازدواجی ہیں ان کے علاوہ آپ نے اپنی عادت رکھی ہے کہ آپ رات کو عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے. آپ سوئیں کوئی آپ کو بدتی کہے تو مجھے ضرور بتائیے کوئی نہیں کہے گا کیونکہ دلیل موجود ہے دو حصے رات گزر گئی ہے رات کا آخری پہر آپ اٹھنا چاہتے ہیں آپ اٹھیے وضو کیجئے غسل کرنا ہے غسل کیجئے فرش ہونا ہے فرش ہوئیے نہا دھو کے وضو کر کے مسلے پہ آئیے گھر میں جگہ ہے تو زیادہ بہتر اگر نہیں تو کسی مسجد میں بھی آپ آ سکتے ہیں آپ مسلے پہ کھڑے ہو کے تین رقت پانچ رکت سات رکتیں نو رکتے گیارہ رکتے آپ نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کیجیے لمبا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے آپ تلاوتے کرنا چاہتے ہیں کیجئے آپ رکو سجود لمبے کرنا چاہتے ہیں فرمائیے پوری دنیا میں ایک بھی اہل الحدیث آپ کو اس کے اوپر بےدت کا فتویٰ نہیں دے گا کیونکہ یہ میرے محبوب کی سیرت سے ثابت ہے کتاب اللہ سے ثابت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتیرا اور اس وقت قدوہ سے ثابت ہے لہذا آپ اس کو کیجیے کوئی بندہ آپ کو روکے جناب یہ نوافل پڑھنے سے روکتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا ضرور لیکن کوئی نہیں ملے گا حضرات فجر سے پہلے آپ کا دل کرتا ہے میں کھانا بناؤں آپ بنائیے پکوان بناؤں آپ فرمائیے کیجئے جو کرنا ہے آپ کا کھانے کا منہ کھائیے اسے سہری کا نام دیجئے آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں سوموار کا دن ہے جمعے رات کا دن ہے آپ روزہ رکھیے کوئی احل الحدیث آپ کو منع نہیں کرے گا روکے تو مجھے ضرور خبر دینا آپ کا زندگی کا یہ دن ہے اور اس دن میں محمد رسول وسلم نے سوموار اور جمعے کو آپ کی عادتیں مبارکہ تھی آپ روزہ رکھتے تھے آپ رکھیے لیکن اگر آپ جمعے والے دن اسپیشلی طور پہ جمعہ کا روزہ رکھنے لگیں گے جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا بولے گا کہے گا نہیں بھائی اس دن کو خاص کر کے اکیلے جمعے کے دن کا روزہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے دن افضل ہے عظیم ترین ہے لیکن اس دن کے حوالے سے شیری اور روزے کا معاملہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی نہیں ملا دنوں کو ایام کو مقرر کر دیا گیا آپ پل پل کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں کریں روکیں گے کہاں جہاں آپ کی سنت سے چیز سابت نہیں ہوگی طلوع فجر ہو گئی ہے آپ ازان کہیں پوری دنیا میں ایک بھی اہل حدیث آپ کو نہیں بولے گا کہ جناب طلوع فجر ہے ازان کیوں کہی ہے کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہے زندگی میں ثابت ہے مسئلہ کہاں بنے گا جب کوئی ازان کہنے سے پہلے درود پڑھنا شروع کرے گا درود پڑھنا شروع کرے گا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہ وارننگ دے گا وہ کہے گا سمجھائے گا زبردستی تو ہے نہیں ڈنڈا سوٹا ڈاٹ کام تو نہیں ہے وہ ماں علی کا ان بات سمجھانا اور پہنچانا تو ہے او میرے بھائی ازان کی فجر کے لیے ضروری ہے لیکن محبوب کی سنت کے مطابق ہے پہلے اذان کہ یہ مہزن جب ازان دے رہا ہو اس کا جواب دیجیے حیا صلاح پہ حیا علیہ کہنے لگو گے پھر یہ بولے گا کہ نہیں حیا صلاح کا جواب حیا نہیں ہے یہاں لا حول ولا قوت اللہ بل آپ نے ازان دے لی ہے ازان کا جواب سن لیا ہے اب آپ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھیے اس میں محبوب کے لیے وسیلے کا سوال کیجیے اللہ آتی محمد محمودا اب درود پاک پڑھیے درود ابراہیمی یہ ہے ترتیب اگر آپ ترتیب بدل کے کہیں گے جناب حرج کیا ہے مسئلہ کیا ہے میں نے درود بھی پڑھا ہے نا پہلے بھی پڑھ رہا ہوں آخر میں بھی پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے ایسے دوست کو شدید جب اسے کھانے کی بھوک لگی ہوئی ہوگی یہ ازانے یہ نمازیں روح کی خوراک ہیں کھانا تیار ہے سب لگا ہوا ہے خان بچھا ہوا ہے میں لا کر کے پہلے میٹھی چائے پلانے لگا یہ میرا بھائی نہیں پیے گا باجی چائے اینڈ تھے میں کہتا ہوں کھیر پہلے کھا لے میرا دل کر رہا ہے آپ میٹھے میٹھے میرے ویرے ہیں پیارے ہیں تو آپ یہ ذرا سویٹ ڈش لیں کہے گا جناب بھوک لگی ہے بھوک نہیں مارے پہلے کھانا کھانے دیں اصول بھی یہ ہے کہ سویٹ ڈش عموماً آخر میں آتی ہے تو اکثر بھائیوں کے ساتھ ایسے کر کے دیکھا بولتے ہیں تیری میری زندگی کا اصول اور ضابطہ تو ہم توڑنے نہیں دیتے محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت اور طریقت اور ان کی سنت کو جو ہم نے مل دیکھا ہے اور پایا ہے اس میں اپنی مرضی جی حرج کیا ہے جو حرج کھانے سے پہلے چائے پینے میں یا سویٹ ڈش لینے میں ہے اس سے کہیں بڑا حرج اس میں ہے اگر تجھے نظر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلو سمجھ آئے ہو گئی آپ دو سنتیں فجر کی پڑھنا چاہیں کوئی بحل الحدیث آپ کو نہیں روکے گا کیوں سنت سے ثابت ہے جو ثابت ہے دلیل مل گئی ہے رک آتا الفجر خیر دنیا بمافی ہا ساری دنیا تول کے ایک سائیڈ پہ کر دی جائے یہ فجر کی دو رکتیں سنتیں پھر بھی اجر میں ثواب میں سواب میں دولت میں عزت میں ابرو میں یہ ان سے زیادہ ہیں آئیے آپ مسجد میں آئے ہیں دو رکت پڑھیے نمازے فجر ہے فرض ہے آپ کو کوئی آلیس نہیں روکے گا نہیں کرے گا کیوں ثابت ہے آپ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں ذکر کریں اذکار کریں تلاپتے کریں سورج طلوع ہونے تک کوئی اہل الحدیش آپ میں فتوا نہیں لگائے گا کیونکہ یہ بات سنت سے ثابت ہے اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور مسجد میں پہنچے ہیں سورج طلوع ہونے میں ابھی ایک دو منٹ باقی ہیں اور آپ ایک رکت پڑھ لیتے ہیں کوئی علیس منع نہیں کرے گا کیوں سنت سے ثابت ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بندہ ایک رکت پڑھ لیتا ہے اور دوسری سورج کے طلوع ہوتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتا فقد ادرکل فجر اس کی فجر قضا نہیں ہوئی اس نے فجر کو پا لیا حالانکہ سورج کے طلوع ہوتے ہوئے نماز پڑھنی منع ہے۔ ہے نئے سرے سے آغاز نہیں ہوگا لیکن تیری کوئی عبادت رہتی ہے اور وہ عبادت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے شروع کر چکا ہے اب اگرچہ اس کے طلوع ہوتے ہوئے بھی باقی کی گئی ہے اور تم مسجد میں بیٹھا ہے عبادت کر رہا ہے ذکر اسکار جاری ہیں تلاوتیں جاری ہیں ممانت نہیں ہے سورج طلوع ہو گیا ہے سوا نیزے پہ دس پندرہ منٹ کے بعد آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اشراک کائنات کا کوئی بندہ حل الحدیث آپ پہ فتوا نہیں لگائے گا کہ آپ بدت کر رہے ہیں کیونکہ ثابت ہے بدت کا ختوا کب آئے گا جب آپ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت میں کچھ اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے یقیناً یہ لفظ سننا پڑے گا کیونکہ دین میری اور آپ کی چاہتوں کا نام نہیں یہ اللہ کی رضا کا نام ہے اور رب کی پسندیدگی کا نام ہے المن تو علی کم نیم لکم الاسلام دینا یہ اسلام میں نے خوشی سے تمہارے لیے چنا ہے اللہ کی خوشی پہ خوش ہونا حجرات دو اڑائی گھنٹے کے بعد چاشت کا ٹائم ہوا ہے زوہا کا آپ پڑھیں کوئی آپ کو بدتی نہیں کہے گا مسجد میں پڑھیں گھر میں پڑھیں جہاں دل کرتا ہے مسلح بچھائیں کوئی منع کرے تو مجھے بتائیے نماز سہب نماز اصر سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے ایک بندہ سویا ہوا اٹھا مجبوری تھی نہیں آپ کھلی آتا ہے وزو کرتا ہے اگلے دن تک ڈلے کرے نہیں محبوب کہتے ہیں وزو کرے نماز پڑھے اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکت اس نے پڑھ لی ہے باقی تین رکتے بعد میں پڑی گئی ہیں تو کد ادرکل اسے اثر مل گئی ہے سنت کی موہر ختم نبوت کی لگ گئی ہے اس کی قزا نہیں لکھی جائے گی ادا لکھی جائے گی. ادا لکھی جائے گی ووٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا آخری ایک منٹ کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اس باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے تو کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو لے کے اس کا ووٹ حالانکہ اگرچہ اس کے اوپر دس منٹ بھی کیوں نہ کام چلا جائے حضرات سمجھی رب کے دین کو آسان کتنا ہے اچھا کتنا ہے پیارا کتنا ہے نرمیاں کتنی ہیں لیکن ہم نے جان بوجھ کے اپنے اوپر چیزیں مسلط کی حضرات یوں چلتے چلتے اذان مغرب کے بعد آپ دو رکت پڑھنا چاہتے ہیں کوئی آہل الحادی صاحب پہ فتوا نہیں لگائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں بدت ہے محبوب نے پڑھی ہے اور یہ بھی کہا ہے جو پڑھنا چاہے پڑھے اس کی بھی اجازت محبوب علیہ سلاط وسلام نے اپنے سامنے ستھرا رکھا ہے دیوار کا ستھرا ستون کا ستھرا نیزا تھا آپ کے پاس آپ نے وہ ڈاڑا کسی نہ کسی چیز کو رکاوٹ بنا کے محبوب نے پھر نماز پڑھی ہے اور اس کے سترے کے اور خود کے مابین سے کسی کو گزرنے نہیں دیا کوئی گزرا ہے تو ہاتھ کیا ہے یا آپ چل کے آگے آ ہیں بھیڑ کا بچہ ہے آپ دیوار تک ساتھ لگے اسے پیچھے سے گزارا ہے آگے سے نہیں گزارا کائنات میں سب سے خوشبو اور خوشو سے نماز پڑھنے والی ہستی ان کی نماز کے اندر یہ چیز ملی الحمد للہ یہ کام کریں آپ کو کوئی بدتی نہیں کہے گا فتوا نہیں آئے گا کیوں آپ کے کی سنن سے ثابت ہے لیکن اگر نماز میں آپ اپنی مرضی سے حرکات و سکنات اور ڈانس اور دیگر چیزیں رقص اور یہ کریں تو یقیناً کہنے والے نے کہنا ہے بولنے والے نے بولنا ہے مغرب ہو گئی ہے عشاء ہو گئی ہے محبوب علیہ سلاط سلام کے طریقے کے مطابق یوں دن گزرا ہے حضرات آئیے روزے کی طرف آپ نے سموار کو رکھا جمعہ رات کو رکھا فتوا بدت کا نہیں آئے گا تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخ کے آپ نے روزے رکھے معلوم کی سنت ہے سابت ہے بدت کا فتوا نہیں ہے ہاں آپ نے رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے بدت کا فتوا نہیں کیونکہ ثابت ہے لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں تو وقت کا صحابی بھی ہو تو محبوب اسے کیا کہتے ہیں من رغی بنسنتی فلئی سا منی میں روزے رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں جو اپنی مرضی سے دین بنانے کی اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ میرا نہیں ہے وہ سنت والا نہیں ہے وہ بدت میں جا ہے ایک شخص فرض نمازیں نوافل سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے محبوب نے کچھ نہیں کہا لیکن جب اس نے یہ رائے دی کہ اب پوری زندگی قیام کروں گا آرام چھوڑ دوں گا محبوب نے کیا کہا پمن رگی بان سنتی فلئی سا میں قیام بھی کرتا ہوں میں آرام بھی کرتا ہوں اگر کسی نے میری سنت سے ہٹ کے اضافہ سمجھ کے میرا صحابی بھی کیوں نہیں کرے وہ بدت پہ ہے وہ سنت پہ نہیں ہے فلئی سا وہ میرا نہیں ہے میری امت کا حصہ نہیں ہے کیونکہ میری امت ہی نہیں ہے ایک شخص شادی کرتا ہے یا ماشرت شبا منیشتہ کو ملبا آپ کو کوئی احم الحدیث نہیں ملے گا جو اسے کہے کہ بدت کی ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے دنیا لاکھ چیخے پیڈے کتابیں سنت کا علم رکھنے والا اسے بدتی یا غلط نہیں بولے گا تیسری چوتھی جواز ہے لیکن اگر یہ کہے کہ میں مجرد زندگی میں چھڑی زندگی میں اکیلی زندگی میں تنہا زندگی یہ دین کی خدمت میں باقی زندگی لگا دینی ہے تو محبوب نے خود بلا کے کہا تھا میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں گھر بھی چلاتا ہوں میں سوسائٹی میں بھی رہتا ہوں دینیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں میں دین کے سلسلے بھی چلاتا ہوں دین کا کام بھی کر رہا ہوں من رگی بان سنتی پلئی سمنی اور لوگوں بھی جو کام محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور ہم اپنی مرضی سے کرتے پھرے۔ میں اس کی وضاحت آج انشاءاللہ تاریخ کی شکل میں کروں گا لیکن تھوڑی مثالیں ہیں انہیں واضح کرتے چلے جائیں محبوب علی حصہ سلام اپنے مال پیسے سے دولت سے اکنامیکلی جو پیکج دیا ہے وہ سنت کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی نہیں روکے گا سنیے آپ کے پاس مال ہے آپ اڑائی پرسنٹ دے دیتے آپ کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں جتنی شریعت نے ان کی تعداد ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے وہ دیتے ہیں سنت ہے آپ کے پاس اونٹ کی تعداد خاص کے اوپر جا کے آپ کی فصل ہے واتو حق کا ہسا دے آپ نے اس دن جب ڈھیری اٹھانی ہے وہ حق نکال دیا ہے آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا آپ نے اپنی زمین ٹھیکے پہ لی ہے اور اس میں کاشت کیا ہے پھر آپ کو اس پہ پیسہ لگانا پڑا ہے کھاد سپرے اور دیگر معاملات ہیں ٹھیک بھی دیا ہے آپ انیس من اپنے پاس رکھے بیسواں من نکال دیں بدت کا فتوا نہیں آئے گا آپ کی زمین بارانی ہے آپ نے بیج ڈالا ہے اور بارش سے سب ہو گیا ہے آپ نے وہ اٹھائی ہے نو من اپنے پاس رکھیے دسواں من اللہ کے رستے میں دیجیے کوئی بتی نہیں بولے گا آپ دیتے چلے جائیے آپ وسیعت کیجیے آپ نصیحت کیجیے لیکن اگر آپ ون تھرڈ سے زیادہ نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے کا آپ کو حق ہے آپ کا مال ہے آپ اپنے مال کا ایک بٹا تین وسیعت کر دیتے ہیں کہ تیسرا حصہ پلاں کو دے دیجئے مسجد کو مدرسے کو دے دیجئے میرا پلا پوتا جو ہے یتیم ہے اس کو دے دیجئے وسیعت نافذ کی جائے گی لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا جتنا مال ہے جتنی دولت ہے جتنی زمین ہے جتنی پراپرٹی ہے پلاں خیراتی ادارے کو دے دی جائے فلاں شخص کو دے دی جائے میرے بچے میرے نا فرمان یا ایسا مسئلہ ہے یہ پلان مسجد اور مدرسے کو دے دی جائے جب آئے گا نہیں ظلم ہے ایسے نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گا یہ مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ممانت ہے رکا جائے گا بھلے اس کا ارادہ کتنا اچھا کیوں نہیں نیت کتنی نیک کیوں نہیں اور خلوص اور جذبہ بے شک وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچا ہوا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا پہلے علم بولے گئے حضرات یہ ساری باتیں تمہید میں جتنی مثالیں میں نے دی ہیں عبادات سے جڑی ہوئی اس میں اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو احباب نے مہینوں سے جوڑ رکھی بھائی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے گزر گیا اگل آئے گا اس کے پہلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت ہے دنیا کی عظیم ترین موتوں میں سے موت شہادت ہے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے رب گناہ معاف کر دیتا ہے رتبہ شہادت ہے اللہ تعالی نے شہید ہونے والے کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھیے دنیاوی معاملات ان کے یہاں سے موت کے ساتھ ہی شہادت موت کے بغیر شہادت نے یہ نہیں کہ انہیں موت ہی نہیں آئی موت آئی ہے قتل ہوئے ہیں زبا ہوئے ہیں ٹکڑے ہوئے ہیں اڑا دیے گئے ہیں جلا دیے گئے ہیں شہادت کے رتبے پہ گئے ہیں اللہ کے ہاں زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے والا لہذا اس میں چکر میں جا کے روحوں کی باتیں کر کے ادھر ادھر کے سلسلے چلا کے بدعات اور خرافات اور ظلم اور زیاتیاں کر کے اپنی طرف سے چلو یہ سالون کا انروح امر ربی بدات کے چکر میں روحوں کے ساتھ نہیں کہ وہ جناب جو میں رات کو آتے ہیں وہ ڈیلی ایسے ایسے ہیں وہ رب کے ہاں زندہ ہیں ادھر تمہارے واپس نہیں آنے والے ان کی زندگی کیسے اس کا شعور صرف اللہ کو ہے تمہیں نہیں ہے تمہیں تو اپنے ماں کے پیٹ میں جہاں سے زندگی گزار کے آئے اس کا شعور یاد نہیں ہے تم باپ کی پشت میں زندہ تھے کیسے رہے وہ شعور نہیں ہے اما کے پیٹ میں زندہ تھے اس کا شعور نہیں ہے ماں کی سینے کی ہڈیوں میں تھے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے تم مٹی کے اندر زندہ تھے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تم پانی کے بلبلے تھے وہاں زندگی تھی تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تم آگ میں ہوا میں زندہ تھے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تم آلوے میں تھے اور بولنے بھی بلا تمہیں اس بولنے کا شور نہیں جہاں تم ابھی گئے نہیں اس کے شعور کا دعوی کیسے کرتے ہو لہٰذاس مت کرو زندگی ہے لیکن جیسے اس کی شیا نشان میں نے دے رکھی ہے بسوں میں چکروں میں مت پڑو ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دس دن اہل بیت کی شہادت کے حوالے سے جس انداز میں جن چیزوں کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں آہل بیت نے بین نہیں کیے گلے نہیں پھاڑے سر سے دوپٹے نہیں اتارے اور وہ سارے مناظر جو پیش کیے جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اس پہ کھل کے جو مرضی کرتا پھرے اسے روکے گی صرف رب کی ذات ہم صرف اتنا کہیں گے کہ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا ہے جتنا مرضی سخت المیہ ہو تکلیف پہ معاملہ ہو ستر ستر لاش محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں سید شہدہ جناب امیر حمزہ محبوب کے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں رضائی اور آپ کے چچا بھی ہیں ان کی موت اور ان کے جسم کا انگنگ کا کٹنا محبوب کے اوپر جو حالت بفا کر گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے باقی آپ کو پتہ ہے سلتین ہجری میں واقع ہوا ہے یہ اہد کا باقی سات سال مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے اس مہینے کے اندر رمضان میں یہ کیفیت بپا نہیں کی ہے جو بدر میں تھی چودہ شہدہ اور جو میں تھی ستر شوہدا سات سال تک وہ انداز جو آج ہم نے اپنایا ہے بلکہ محبوب نے کہا مشکل میں من شکل جیوب داول خدوا فلیس سمنا جو مشکل وقت میں آ کے گرے باندھ پھاڑے چہروں پہ تھپڑ مارے اپنے آپ کو پیٹے اور اللہ کے بارے میں جاہلیت کے بول بولے وہ میرا نہیں ہے مت کرو ایسے مت کرو ایسے روکا ہے محبوب نے اب اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کو پیار ہی نہیں آپ کو محبت ہی نہیں آپ کو غم ہی نہیں آپ کو یہ نہیں تو دوستو ہمارا غم بھی معیاری ہونا چاہیے خوشی بھی معیاری ہونی چاہیے محمد رسول وسلم نے سب دیا ہے آگے بڑھتے ہیں محرم کے بعد سفر آیا دنیا نے بڑے بڑے اصول بنا لیے شادی نہیں کیجیے روکیے بھائی کاروبار نہیں کیجیے سفر نہیں کرنا غلط ہے نقصان ہو جائے گا بچے کا کچھ نہیں فائدہ نہیں ہوگا میرے محبوب نے وزاتیں کر دی صفائیاں دے دی لوگوں لا سفرہ وہ لا ولا ولاحام یہ جو موہوماتی تلسماتی چیزیں بنا کے بیٹھے ہونا یہ جو کھوپڑیاں یہ بدرو ہیں اور یہ سفر کا مہینہ منحوس ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے اہل الحدیث یہاں بولتا ہے بتاتا ہے اس میں ڈیل کرو اس میں کوئی کام کرو عام دنوں کی طرح ہے اس کا ایسے کوئی نہیں جیسے عام دنوں میں بھی نقصان ہو جاتا ہے نقصان سفر میں بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ نہیں بھی ہوتے ہمارے سفر سفر کے مہینے مصروف ترین ہوتے ہیں دن رات ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جانا اگر ایسا معاملہ سفر کے مہینے میں ہوتا تو شاید وہابی بچے ہوئے نہ ہوتے لہذا حق بتانا حقیقت بتانا اسے مسلمان کو لینا چاہیے مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے نصیحت قبول کرتا ہے بلا وجہ فتوی بدت کے بھی نہیں ہوں گے اور بلا وجہ انکار کر کے لوگوں کو مزاق بنا کے وہ جی ہر چیز ایسے ہوگی ہر چیز ہی ایسے ہو گئی ہے نہیں بلکہ کتاب و سنت سے جو ملتا ہے وہ کیا جائے گا محبوب کے ہاں محرم کے مہینے میں شادی کی رکاوٹ کا ایک بھی کوئی صورت کوئی قرآن کی آیت کوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل بلکہ اہل بیت کی خود محرم کے دنوں میں کربلا کے اندر کی شادیاں ایک حقیقت ٹھہری آپ اور میں اٹھے اور مفتی بن گئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھ گئے شریعت کے فیصلے کینسل کرتے رہے اور کچھ نئے بناتے رہے اور اوپر سے کسی نے روکا تو ہم نے کہا خبردار ہمیں کہنا کچھ نہیں ہے یہ دین نہیں دین اور شریعت کی اتارٹی اللہ اور اس کے رسول سلم کے پاس آگے چلتے ہیں اور مزید تھوڑی بات لیتے ہیں ربیعلا گیا محبوب علیہ سلاۃ وسلام کی ولادت کی خوشی خوشی کمیار بنا دیا گیا اس میں کہیں ڈھیریاں لگی کہیں پہاڑیاں لگی کہیں کچھ ہوا کہیں گلیاں سجی کیا ہے محبت ہے بھائی محبت اور عقیدت کلم پڑھنے والے کو تھی تو اس نے کلما پڑھا تھا سحابی کو تھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا تھا گلے لگا تھا آنکھوں سے دیکھا تھا دیدار کیا تھا ملاقات ہوئی تھی سوبت ملی تھی پھر صحابی جا کے لگم ملا تھا لیکن اگر اس نے اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرنا چاہا محبوب نے ساتھ کہہ دیا من رگی بان سنتی فلئی سمنی جو میرے طریقوں سے بڑھ کے اپنے طریقے اپناتا ہے اور ڈالتا ہے وہ میرا نہیں ہے کی زندگی میں یہ دن نبوت کے بعد تیئیس مرتبہ نہیں تو بائیس مرتبہ تو آیا ہے بائیس مرتبہ ایک دفعہ بھی آپ نے وہ کچھ نہیں کیا جو آپ اور میں کرتے ہیں آلال حدیث بولے گا تو مان یا نہ مان تیری مرضی بتائے گا کہ اللہ کے بندے یہ خوشی کا معیار نہیں ہے محبوب کے آنے کی خوشی دنیا کے ہر انسان کو ہے جن و انس کو ہے لیکن خوشی تقاضا یہ ہے کل ان کنتم تم تو اللہ اگر تمہیں محبوب سے محبت اور پیار ہے عقیدت اور خوشی ہے تو محبوب کی پیر بھی کیجیے آپ نے تیئیس سالہ اپنے دورے نبوت کے اندر ایک دفعہ بھی ایسے اس جشن کو نہیں منایا ہے. اگلے مہینے آتے گئے حتیہ کہ رجب آ گیا بائیس رجب آ گئی کنڈے آ گئے حضرات ایک تو کونڈے ہیں نا دہی والے ایک کنڈا آپ نے پہلے سنا ہوگا دیکھا ہوگا بزرگوں سے پوچھے وہ نیچے سے جیسے ہمارے ہاں آج کل چھوٹی کنڈی ہے اس شیپ میں بڑا ہوتا تھا باقاعدہ اس کا ایک مولا ہوتا تھا گندم اس میں چھڑی جاتی تھی کیونکہ مٹی کے ڈھیلے ساتھ آتے تو زور زور سے مارا جاتا اور پھر جو ہے مٹی اس میں وریک ہو جاتی چھج لے کے اسے چھان لیا جاتا اور یہ پین جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا تو وہ کنڈا اس مقصد کے لیے ہوتا تھا اس کا دوسرا مقصد جو میں نے دیکھا ہے بزرگ ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں جٹ جاتا تو پھر وہ کتے نو لسی دھوپ پا دے سی. یہ اس کا دوسرا استعمال میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ہمارے ہاں ایک ضرب مسل چلتی ہے او دا کونڈا کر دیتا ہے یہ جملہ آپ اور میں تینوں پہلوؤں سے جانتے ہیں کنڈا میں نے اپنی زندگی میں کھانے پکتے بھی دیکھے لوگوں کو پکاتے بھی دیکھا فریض کرتے بھی دیکھا محبوب کو میٹھا پسند تھا اور ٹھنڈا پسند تھا یہ کھانے پینے کی ٹیکنالوجی میں سنت نے جو طریقہ دیا ہے کمال دیا ہے یہ نہیں کہ آپ کو حلوہ پسند تھا ہر میٹھی چیز اور ٹھنڈی چیز آپ کھجور جو رتب ہے آدھی پیلی پکی ڈوکے کی شکل میں آدھی جو ہے وہ پکی ہوئی ہوتی ہے مسجد نبوی میں یا مکہ میں کبھی رمضان میں یا روزوں کے دنوں میں دیکھیں دسترخوان پہ لگی ہوئی جو فرج اور فریزر سے نکل کے آتی ہے اس کا مزہ دوہرا ہوتا ہے گرم کا اتنا نہیں سیمیاں میٹھی ہیں مزے کی ہیں لیکن ٹھنڈی کر لی جائے تو مزہ اور ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اس مقصد کے لیے لوگ کبھی ٹھوٹیوں میں کبھی چپنوں میں مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے کوئی شک نہیں ہے لیکن اونڈیاں چیزاں پا کے کھیرا بندھے کے رکھی ہو تو نہیں دیکھی اور پھر بائیس رجب کو کیا کہا گیا قربان جاؤں اپنی محبوب کی امت پہ جیسا کسی نے چال چلی ہم ساتھ چلے ہوتے ہیں اور خصوصاً میں مخاطب ہوں اپنے سنی بھائیوں سے ان کے سینے میں محبت ہوتی ہے تو سنی کہلواتے ہیں سنت کی محبت نہ ہوتی تو سنی کیوں کہلواتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ڈی ٹریک ہو گئے راستے سے ہٹا دیے گئے دیکھا دیکھی بسین میں سوسائٹی میں سماج میں معاشرے میں چل رہا ہے چلے یار حرج کیا کر لیتے ہیں ادھر سے آیا ہے میٹھائی کھا لیتے ہیں حرج کیا ہے ارے میرے دوست جس میں کتے کو ڈالا جاتا تھا اس برتن میں اگر آپ کو, کو کھانا پکا کے دے رہا ہے تو میری تو معذرت ہے. چیز جی, دیجئے جی, ضرور دیجیے لیکن پریزنٹیشن تو کسی اچھے سے انسان میں اور مسلمان میں اور ایک عام جانور میں فرق کیجئے ہوا کیا ہے جی اس دن امام جعفر صادق کے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا نہ اس دن ان کی پیدائش نکلی نہ اس دن ان کی شادی نکلی نہ اس دن ان کی وفات نکلی تو پھر کس چیز کے حوالے سے امیر المومنین کائنات کے اندر عظیم ترین صلاحیتوں کے مالک محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلط محبوب علیہ السلاط و السلام کے سالے آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانے والے کاتب وحی جناب امیر معاویہ کی وفات تھی دشمن نے اس کی خوشی میں رکھے ہم نے بھی لے لیا کہ ضروری ہے اللہ نہ کرے کہیں باپ فوت ہو جائے ہم سایہ کنڈے بنا کے آپ کو دعوت دے او جی ٹورنہ لیتے ٹور گئے میں انہوں ذرا خوشی سی اے پتر میرے دی خوشی چھے پتر نکی کی یا پاس ہو یا اس دن کہیں جوب لگی ہے نہیں پیدا ہوا ہے نہیں مر گئے ہے نہیں کہا دے کنڈے بس ویسے ہی ہو دی خوشی چھو دے ناندے میں بنا ہے کھاؤ پھر میں دیکھوں گا کہ اپنے باپ کی وفات والے دن آپ اسے کیسے کھاتے ہیں لوگ تھوڑا حس محبوب کی سنت کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم میرے محبوب کے پیار کرنے والوں اور سنت کے متوالوں کے خلاف تو کوئی روپ نہ اختیار کرے جناب مہراج آ اگلی مہراج محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا آپ کا تن تنہا سوا لاکھ نبیوں میں اکیلا تک ہے اختصاص ہے خصوصیت ہے یہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی اتنا عظیم کام ہے اس کے بارے میں دس سے بارہ کال موجود ہیں کب تھی تاریخ کیا تھی ہمارے یہاں رجب اسے مان لیا گیا دس اجری میں چلیں اس کو مان لیا اس رات کی عبادت ضروری قرار دے دی گئی لوگ اکٹھے ہوئے دن کا روزہ میرے محبوب کی زندگی میں جب یہ معاج ہوئی ہے نا غم کا سال تھا تکلیف دے معاملہ تھا بیوی بی فوت ہو چکی چچا جا چکے اور مکے والے ستانے کی انتہا کر چکے ادھر تائف گئے تو انہوں نے بھی بدن الطف کو لو لوہان کر دیا غم کے وعدے کیے بلندیوں پہ رب لے کر کے گیا محبوب واپس آئے حق تو بنتا تھا نا لوگوں کو کہتے میں کرو جو کہنا ہے دیکھو مینو رب نے کیشانہ دیتی اگلے سال اسی رات عبادت کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے سیاح دن کا روزہ رکھا جاتا پھر باقی تین سال جو مکے میں گزرے تھے ایسے ہوتے دس سال مدینے میں آپ نے گزارے آپ یہی کرتے جاتے لیکن ایک دفعہ بھی صحیح سند یا صحیح متن کے ساتھ کوئی عبارت آپ سے نہیں ملتی کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اہل الحدیث اگر کوئی دوسرا شخص ایسے کرے گا تو بدت تو کہے گا کہ جس کی زندگی میں جسے معراج ہوا ہے جسے نماز کا توحفہ ملا ہے جسے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے ہیں جسے اللہ نے اپنی آیات اور نشانیاں دکھائی ہیں اس نے خود نہیں کیا آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہیں اور پھر راتوں کی مجلسوں میں جو بیان ہوتا ہے چلے وہی صحیح ہوتا ایک شیر ہے جسے قرآن سے بھی زیادہ رتبہ دے دیا گیا بلغ اغل اولا کمال ہی بل اغل محبوب اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں پہ چلے گئے چلیں قرآن ہی پڑھ دیتے قرآن کیا کہتا ہے سبح نل اصراب دئی لم من المسجد الحرام ہرا المسجد مستی سبحان الذي سبح نل اصرا بہی پاک ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کو اشراک کروایا اپنے بندے کو ایتھے نوکر مالک امرہ کرا دینا تو وہ بھی بےچارا دستا یار میرے مالک بڑے چنگے میں مینو عمرہ کرایا مینو عمرہ کرایا, مینو کرایا, مینو کرایا کوئی دوسرا کہے چودھری بڑی گل ہے یار کر رہ پیسیا نگو کہے گا صحیح یار میری این ہے قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم ان کے مالک ہیں ابھی اپنے بندے اسرا کروائیے یہ اینی آیت کھڑے لا دیں سبحان اللہ دی اصرات بیب دہی اگے کام شروع کر دیا بلا غل الا بے کما لہی درود پڑھو سلو الی واہ ایسے درود کا اور ایسی تاریخ کا کیا فائدہ جس میں رب کی بھی تنقید محمد رسول اللہ وسلم پہ بھی انسان چلے بیان کرنا تھا یہ کرتے افراد اور تفرید محبوب نے کہا تھا اللہ تترونی کماطرتارا المسیحم ابن مریم او میری امت مجھے ویسے بڑا چڑھا کے گلوب کے ساتھ پیش نہ کرنا جیسے نصارہ نے اپنے نبی عیسی علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا تھا اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے کل انکان علحمان وبدین کل ہو اللہ اللہ سمد لمد و لمد مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے اللہ کہہ رہے ہیں رب نے کروائی مالک نے کروائی یہ کہتے نہیں جی اب پہ کر کے اور پھر ہم نے پچھلے سال جو بات کی تھی اسی اسٹیج پہ میں کے چھ حصے بنا دیے پہلے حصے میں آپ براک پہ گئے اور اس کی رفتار بتائی گئی دوسرے مرحلے میں برقی سیڑھی پہ چڑے اور اس کی رفتار پھر تیسرے مرحلے میں آپ جبریل کے پرو پہ گئے اور اس کی رفتار پھر وہ بھی جب ختم ہو گئی شدرت المتہا سے آگے ایک تخت جو ہے اس پہ چڑھ کے گئے وہ بھی جواب دے گئی اب اللہ کے ارش تک جانا تھا پھر نبوت کی اپنی رفتار سے آپ وہاں تک پہنچے اور ارش پہ گئے پہنچے تک یہ پیر ابد القادر صاحب بیٹھے سے. کیا کہوں کیسے سمجھائے کیا اتنا کرنے سے قوم صرف پیسہ دے گی نا نعرے لگائے گی اشش کرے گی راشن پانی لنگر چلتا رہے گا وہ اللہ کے بندوں تیرا رب رزق نہیں دیتا اس کا تذکرہ کر سبحان اللہ دی اسرا بھی اب اس کا ذکر کر جو پوری زندگی تجھ کو دیتا ہے ماں کے پیٹ میں دیتا رہا ہے تو عید کا بیان کر سنت کو بلند کر کے دکھا محمد اور رسول وسلم کے رتبے بتا جیسے رب نے کہے وہ اما بینت ربی کا فحادش محبوب آپ کو نبوت ملی ہے تو رب نے عطا کی ہے اسے رب کی نعمت سے جوڑ کے بیان کرو رحمت اللہ علیہ بنایا ہے تو اللہ الرحمان نے بنوایا ہے اسے اپنی ذاتی خوبیوں میں نہیں اللہ کی نعمت سے جوڑ کے یہ کہو کہ رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ بنایا الحمد للہ اللہ و سکا محبوب کی تو عادت یہ تھی یہ نہیں کہتے تھے میں خود کھا رہا ہوں میں خود پی رہا ہوں اللہ نے کھلایا ہے شکر اللہ کا جس نے پلایا ہے شکر اللہ نے جس کو لکنے کو میدے میں اتارنے کے رستے بنائے شکر ہے اللہ کا کہ جس رب نے میرے ساتھ یہ نقی اور بھلائی کی ہے کہ میرے جسم کے فاضل فضلے جو ان کو نکالنے کے لیے بھی رب نے راستہ دیا وہ ہستی تو یہ سمجھا رہی ہے لہذا ہماری دعوت ہے بدت ہر چیز کو ہم نہیں کہتے بلا وجہ نہیں کہتے کتاب و سنت سے جو چیز دلیل میں ثابت ہو اصل میں ثابت ہو اس میں اگر پانچ چھ زیادتیاں پیدا کر دی جائیں تو جیز کام بھی بدعت ہو جاتا ہے اس بندے کا وہ رویہ اور آدتیں اسے بدت بناتی ہیں وہ کام بذاتے خود ٹھیک ہوتا ہے میں دعا کی ایک مثال لے کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں دعا کتاب و سنت سے ثابت ہے کسی بھی پل کسی بھی وقت کسی بھی بندے کے لیے کسی بھی جگہ آپ کر سکتے لیکن اگر آپ اس میں یہ زیادتی کریں جگہ کا تعین کر لیں کہ مسجد میں یہ گھر پھوڑی میں وقت کا تعین کر لیں کہ ہر نماز میں سلام کے بعد یا جب بھی کوئی فوتگی اس کے گھر میں جب بھی کوئی بندہ ہے یہ ہوگی اور پھر اس پہ دوام کریں ہمیشگی کریں نہ ادھر پانچ نمازوں میں چھوڑیں نہ ادھر تین دن چھوڑیں اور چوتھی زیادتی یہ کریں کہ لوگوں کو کہیں کہ کرو ادھر بولیں کہ ہاتھ اٹھاؤ کرو اور ادھر بھی کہیں جی دعائے خیر کریں اور پانچویں جیادتی جو نہ کرے آپ اس کو منکر کہیں۔ اور گستاخ کہیں انکاری کہیں یہ جب چھ پانچ زیادتیاں پیدا ہوتی ہیں تو ثابت شدہ دعا بھی بدت ہو جاتی ہے کیوں محبوب نے بھوڑی کے اوپر جو دعا کی تھی وہ تو ان لہ ہی ماں کا زبان و کلو شعین تصبر ولتا تصب اصل دے نہیں رہے آلٹرنیٹ دے رہے فاتحہ فاتحہ نے جنازے میں پڑھی ہے وہاں پڑھی نہیں گئی فاتحہ ثابت ہے قرآن کی ماں ہے نمازوں میں موجود ہے لیکن یہاں کیا کیا جا رہا ہے وہاں جہاں دعا کی ضرورت جو ثابت شدہ تھی وہ کی نہیں جا رہی آلٹرنیٹ اور متبادل دے کے گزارا کر کے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے تو اس کام کو حدیث الحدیث علم بدل تو کہیں گے محبوب نے پانچوں نمازوں کے ساتھ ہزام دی ہے لیکن کوئی قبر میں جا کے اذان کہے اور کہے جی حرج کی اذان ہی ہے نا کہیں گے حرج ہے محبوب کی سنت نہیں ہے بدت ہے لوگوں آئیے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں ہر مہینے جیسے اگلے مہینے میں پھر پندرہ شعبان کی آ رہی ہے اور اسے سارے فضائل لہلت القدر کے دے دیے رب مقرر کر دے آخری اشرا پانچ راتیں پوری رات جاگیے عبادت کیجئے مناجات کیجئے کیجیے القدر تلاش کیجئے کوئی آپ کو بدتی نہیں کہے گا لیکن جب آپ دلیل کے بغیر پروف کے بغیر ضعیف اور موضوع چیزوں کا سہارا لے کے بات کریں گے یا عمل کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آنے ہیں اور اس کا بدترین انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس بد نصیب آدمی کو حوضے کا پانی بھی نصیب نہیں لگا اللہ رب العزت جس چیز کو انسان کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اس کی زندگی کے لیے حسن قرار دیتے ہیں اور اسے کامیابی کا ذریعہ کہتے ہیں انسان اسے تھوڑی سمجھتا ہے حقیر جانتا ہے یا معمولی سمجھتا ہے اپنی سوچ اپنی ثوابدید اپنی عقل اپنی رائے کا عمل دخل لا کے یہ سمجھ لیتا ہے یا اسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم ایسے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا حالانکہ اللہ رب العزت کے حکم میں واللہ یحکم لا و آپ کی بلی مالک کے فیصلوں پہ نہ تو نقطہ چینی ہے نہ ہاشیہ نشینی ہے تراض بھی نہیں اور مشورہ بھی نہیں اللہ اگر آپ ایسے کر لیتے یا ایسے ہو جاتا رب جو کرتے ہیں حکمت ہے لہذا مجھے اور آپ کو مسل کی تناظر میں گئے بغیر نام کی لکیر پیٹنے کے بغیر کلما پڑھنے والا ماننے والا ایک مومن بن کے ایک مسلمان بن کے زندگی کے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ جس نے زندگی دی ہے اس سے پوچھ کے چلنا ہے جو ضروری قرار دیا جا رہا ہے فرض ہے میرے اوپر واجب ہے میں نے اسے کرنا ہے اور جو انداز جو ادا جو طریقہ جو سلیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آپ نے اپنایا ہے وہ میرے لیے کافی وہ شافی ہے اسی میں حسن و جمال ہے اور یہی اللہ زل جلال کی پسند ہے لقد کان القمفی رسول اللہ اسوت الحاسانہ کا تقاضا ہے وہ ماں آتا کمرسو وہاں نہاکمان فنتا ہوں آپ جو دیتے ہیں وہ لینا جس سے روکتے ہیں رکنا یہی میری زندگی ہے اور یہی میری زندگی کا ایک ٹارگٹ اور مقصد ہونا چاہیے جو بندہ یہ رستہ اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے چنا ہوا ہے منتخب ہے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہاں لوگوں کے کہنے پہ یا جیسے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلوی سے ابلی اسلامی کتاب میں یہ کتاب دنیا کی شاہکار کتاب ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر انسان کو شیطان اند کی طاقتوں کے ساتھ دھوکہ کیسے دیتا ہے اسے مطمئن کرتا ہے اور اس کے اس راستے میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس کو مشورے دیتا ہے کہ اگر تو ایسے کر لے تو تیرے لیے کتنا بہتر ہو تو اتنا عظیم آدمی ہے تو پڑھا لکھا ہے تو سکالر ہے تو دنیا دار ہے مال پیسے والا ہے اگر ایسے کر لیتا وہ کسی بھی بندے کو اس کی فیلڈ میں آکے کے جس طریقے سے مطمئن کرتا ہے یہاں اگر انسان اپنے رب سے توفیق نہیں مانگتا اور اپنی آنکھیں نہیں کھولتا ہوش کے ناخن نہیں لیتا تو کئی دفعہ بڑے بڑے علماء اور اہل علم کے لیے بھی مسئلے کھڑے کرتا ہے میں ایک مثال سے آغاز کر رہا ہوں پیر عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ علیہ سفر میں دھوپ ہے یہ اوپر آ کے بادل کی شکل میں ساتھ ساتھ چلتا ہے بدلی ہے سایہ کر رہی ہے اور آواز دیتا ہے کہ ابد ال تیرا رتبہ تیری شان تیرا مقام تیرا مرتبہ کیا کہنے بلے بلے بادل بھی تجھے سایہ کر کے چلتا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صرف پیر نہیں ہے ایک عالم ہے ایک مجتہد ہے صاحب کتاب ہیں صاحب فہم ہیں صاحب علم ہے اگر کوئی بندہ ان کی کتاب پڑھتا ہے اور صحیح معنوں میں اسے دیکھتا ہے تو دنیا کی جتنی یہ کوافات ان کے نام سے منسوب ہیں شاید ان کا انکاری بنے اور ایبا کرے پیر صاحب کہنے لگے یار مجھ سے پہلے بڑے بڑے انبیاء آئے صحابہ آئے تابعین آئے تبا تابعین آئے کہا و محدثین آئے ان کا علم ان کی شان ان کا مرتبہ ان کا مقام مجھ سے کہیں زیادہ تھا ان کے اوپر تو بادل نہیں ہوئے ان پہ تو بادل نہیں ہوئے لہذا یہ مقام اور مرتبے کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ بادل سایہ کریں کہنے لگے باللہ من الشیطان الرجیم ے ہوئے پھٹکارے ہوئے لئین اور بلیس مجھے دھوکا مت دیں میرے اندر ریا پیدا کر کے خود نمائی پیدا کر کے جو تم مجھے کہہ رہا ہے مجھ سے کوئی برا جملہ نہ نکلے تو شیتان ہے اور میں اپنے رب رہ کی پنا میں آتا ہوں تجھ جیسے مردود سے کڑکڑ کی آواز کے ساتھ بادل چھکا سائڈ پہ ہوا اور جاتے جاتے دوسرا وار کیا کہا عبد القادر آج تم مر گیا تھا آج تم نے نہیں بچنا تھا یہ تیرا علم ہے جو تجھے بچا گیا ویر صاحب نے پھر سے کہا آروز باللہ ہی میں الرجیم لاہور والا اللہ بلّہ دنیا کی کسی مشکل کو کوئی نہیں ٹال سکتا میرا علم نہیں یہ دوسرا وار نہ کر کے میں عالم ہوں میں بچ گیا ہوں یہ فخر یہ ریا یہ تکبر یہ غرور نہیں میں اپنے رب کی رحمت سے بچاؤں حضرات بسا اوقات شیطان اور اس کے ہواری شیطان اور اس کی شیطنت شیطان اور اس کے حملے اس مخفی انداز سے آتے ہیں اور شرک اور ریا جیسے خون میں جسم میں خون چلتا ہے ایسے شرایت کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ اس پہ نیکی اجر ثواب بھلائی خیر کی مور اور یقین اور اعتماد لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا کر رہا ہوں لہٰذا آپ پرہیز کیجئے بچیے سنت کے مطابق کام کیجئے تھوڑا کیوں نہیں کافی ہے زیادہ سے زیادہ امبار بھی لگا لیجئے اگر اس میں سنت نہیں ہے فلئی سمننی کی تلوار لٹک رہی ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے برما توفیقی اللہ بل.